السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ لائبریری کراچی العالمین للہ رب للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وسلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى علیہ وصابن اقتصا بے حد یہ بسار على نهجه الى بسارالحی علادین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه حد اعوذ آہود من الشيطان الرجیم من ونف ہی ونف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحا کم تکافر حت زرتم المقابر کلہ سوف تعلمون ثم کلہ سوف تعلمون لو تعلمون علم کلالمون علمر یقین لطربر جحیم سمت رب الحر یقین يومئذ عن علیم انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی قدر محترم فضیلت ال مسعود عالم صاحب حفظه اللہ محترم فضیلت شیخ عبد الحمید اظہر حافظہ اللہ محترم فضیلت شیخ ذوالفقار علی صاحب حافظہ اللہ اور محترم ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب حافظہ اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملم مل یشکور اللہ لم یشکور الناس منلم یشکر الناس لم یشک اللہ کہ جو اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر پاتا اس حدیث کے بمصداق میں اپنے تمام مہمان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا اور جو ان کے خیالات عالیہ سے استفادہ کا موقع ملا اس پر جزائے خیر کی دعا کروں گا اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافے اور عمل صالح کی توفیق تعرما دوں بینکاری سے متعلق کچھ اہم موضوعات پر باتیں ہوئیں اور کافی کچھ حاصل ہوا میرے ذمے ایک نصیحتی موضوع ہے اور اختصار کا بھی حکم دیا گیا ہے اس لیے بینک سے متعلق کیونکہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے تو میرے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے الا یہ کہ محترم شیخ ذوالفقار صاحب نے جو شرعی اصل پیش کیے مزاربار مشارکہ کے لیے وہ سب درست ہیں لیکن ان شرعی اصول میں جو مزاربار مشارکہ ہے وہ دو بھائیوں کا اور مشارکہ ہوتا تھا جو سراسر اخلاص اور جذبہ تعاون کے تحت ہوتا تھا اور بینک میں یہ اخلاص کہاں ہے اور یہ تعاون کا جذبہ کہاں ہے جو بینک کی تعریف میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اچھے وقت کا ساتھی اس پر اگر برا وقت آ جائے اور بینک کا کوئی حق اس سے منسلک ہو تو اسے نچوڑ کے وہاں مارے گا کہ جہاں اس کو پانی تک نہ ملے تو یہاں کون سی اخوبت ہے کون سا جذبۂ تعاون ہے کون سی خیر خواہی ہے تو برغیف ایک نصیحتی موضوع میرے ذمے ہے کہ مال کے ہرس یہ علامات قیامت میں سے ہے اس موضوع کی اساس نبی السلام کی ایک حدیث ہے مشرق حاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے جس کے راوی جنابی عبدالحم مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت آبت قیامت قریب آتی جا رہی ہے اور جوں جو لوگ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں لا اسداد الناس النیا اللہ من ولازداد اللہ بردا جوں جوں یہ سفر قیامت کی طرف جاری ہے لوگ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے ہرس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے پروردگار سے دور ہوتے جا رہے ہیں دو باتیں یہاں سے حاصل ہو رہی ہیں ایک مالی حرص یہ علامات قیامت میں سے ہے اور دوسرا یہ تما اور یہ حرص اللہ رب العزت سے دوری کا سبب بنتا ہے یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ مالی حرص حلال کی بنیاد پر ہے یا حرام کی بنیاد پر اگر حرام کی بنیاد پر ہے تو پھر یہ انسان انتہائی ترس کھائے جانے کے قابل ہے خالی انڈسٹریوں اور بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہو لیکن رحم کے قابل کیونکہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ لئی جنت الحمن نبتن جو انسان کا گوشت رض حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الحم اللہ نبت الحرام فنار اولا بھی کہ جو گوشت رض حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے حرص اگر حرام کی اساس پر ہے تو یہ انسان کے لیے تباہ کن لیکن اگر حلال کی اساس پر ہو تو پھر بھی معیوب ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جناب رسول کریم صلی اللہ نے ابو عبیدہ بن جراہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہاں سے مال وصول کر کے آئیں جزیہ کا مال ابوبہ گئے اور مال لے کر آئے جس وقت مدینہ میں پہنچے رات کا وقت تھا اور صحاب کرام کو ان کی آمد کی طلاح ہو چکی تھی تو فجر میں دور دور سے لوگ نماز میں شریک ہوئے جب پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا اور دیکھا کہ دور دور سے صحابہ آئے ہوئے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ سمعتم سمیت میں ابی عبیدہ کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آ گئے ہیں اور اس کی تقسیم ہوگی فرمایا کہ اب شیرو وہ اب میلو تم خوش ہو جاؤ اور وہ امید لے کر یہاں بیٹھو جو امید تمہیں خوش کر دے گی یہاں بخل نہیں ہے یہ مال تم میں تقسیم ہوگا پھر آپ آگے آپ نے فرمایا کہ ولہ ہی مل فخر اکش علیہ کم ولاکن اکش علیہ دنیا ان تب سطح علیہ کما بس عالم کا نقبل کم مجھے تمہارے حق میں تمہارے بارے میں اندیشہ یہ فخر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے بلکہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلوں پر فراخ کر دی گئی تھی فتنا فسوہا کما تنا فسوہ اور تم بھی اس دنیا میں راغب ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے اس میں راغب ہوئے تھے فتح لے کا کما اہلکت ہوں اور یہ دنیا کی رغبت اور یہ حرص اور لالچ تمہیں بھی برباد کر دے جیسا کہ ان کو برباد کر چکی تھی جیسا کہ سابقہ لوگوں کو دنیا نے برباد کیا اس مال کی رغبت نے اور فراوانی کے حرص نے کہیں یہ تمہارے اندر یہ مرض پیدا نہ ہو جائے اشارہ امت محمدیہ کی طرف ہے ورنہ صحابہ کرام اس قسم کے حرص تھے بالکل پاک تھے جناب عبداللہ بن مسعود رضی ر فرماتے ہیں کہ میں کبھی یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ دنیا کی محبت بھی کوئی چیز ہے اصل محبت تو پروردگار کی ہے اصل محبت و دار آخرت کی ہے دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت میرا دل نہیں مانتا تھا لیکن جب قرآن کی ایک آیت اتری تو مجھے ماننا پڑا کہ من من یورید ال اس آیت کے نزول کے بعد مجھے یہ ماننا پڑا کہ دنیا کی محبت بھی کچھ دلوں میں ہوتی ہے مگر صحابہ کرام اس چیز سے مقررہ تھے ان کا تعلق صرف اپنے پروردگار کے ساتھ تھا محبت اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ تھی اور وہ حصول آخرت کے لیے محنت کرتے تھے اور دنیا کی قتن کو ہرسنا ہوتی تھی ایک صحابی میدان جہاد میں نبیر اسلام کے ساتھ تھا فتح ہوئی مال غنیمت حاصل ہوا رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا حصہ دیا کہ تم یہ لے لو اس نے کہا کہ متفعد کا لحاظہ وہ ان متفق اللہ کہ یار رسول اللہ وسلم میں نے اس دنیا کے مال کی خاطر آپ کی اتباع نہیں کی میرا تو ایک ہی ہدف ہے کہ آپ کے ساتھ کسی جہاد میں یہاں تیر لگے اور شہید ہو جاؤں شہادت کا تمغہ اپنے سینے سے سجا لوں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ایک مار کے میں یہ صحابی شریک تھا اور شہید ہو گیا اور باقی دیکھا گیا تو تیر وہیں پہ وس تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اب جو اس نے بات کہی تھی میں دنیا کے مال کی خاطر آپ کی اتباع اختیار نہیں کیے ہوئے بلکہ میرا مقصد تو شہادت کی موت ہے تو اس سے یہ مفہوم ہو سکتا تھا کہ شاید یہ گھر کا کھاتا پیتا ہو اور اس کو مال کی حاجت ہی نہ ہو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کا مال دیکھو اس کا سامان دیکھو کوئی کفن کی چادر ہے یا نہیں جب اس کا سامان دیکھا گیا تو کفن کی ایک چادر بھی نہ نکلی ایک چھوٹی سی چادر تھی سر ڈھانگتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانگتے تو سر کھل جاتا پھر پیارے پیغمبر محمد رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر عطا فرمائی کہ میرے اس صحابی کو اس میں کفن دے دو تو یہ صحابہ کرام کی سیرت کا اعزاز تھا ہرس نہیں تھی دنیا کا تمہ نہیں تھا مگر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جون جو دنیا آگے بڑھے گی لوگ دنیا کے اعتبار سے حرس میں گرفتار ہوں گے اور اپنے پروردگار سے دور ہوتے جائیں گے اللہ کے بندو یہ حرص اور کثرت مال کی طلب یہ علامات قیامت میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متکافر حتہ ظرخم المقابر تمہیں کثرت مال و اولاد کی طلب نے تباہ کر دیا برباد کر دیا حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے اور قبر میں پہنچنا قیامت کا بخو ہے مما تھا فقط قیامت قیامت جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے تو یہ ہرس اور کثرت کی طلب یقینا خطرناک ہو سکتی ہے تو ہمیں اپنی اس شب و روز میں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے اور خوب سوچ و بچار کرنا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امن نے کھلنے امت ان فتنا وہ ان فتنا تھا المال چاہ میں ترمزی میں ہے ہر امت کا ایک فتنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمایا میری امت کا فتنہ مال ہوگا اور اللہ رب العزت اس امت کا امتحان لے گا مال کے ساتھ کسی کو مال سے محروم کر کے اور کسی کو مال کی فراوانی دے کر دونوں امتحان اور اللہ رب العزت اس مال کو میری امت کا فتنہ بنائے گا ابتلاح اور آزمائش کی چیز بنائے گا تبھی تو سب سے بڑا فتنہ اس امت کی سب سے بڑی ابتلا فتنہ دجال ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خلق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں اس فتنے کی یلغار کس راستے سے ہوگی فتنہ دجال اتنا خطرناک کیوں ہے یہ ابتلا اتنی شدید کیوں ہے اس لیے کہ اس فتنے کی جو بنیادیں ہیں اور جو اساسیں ہیں وہ مال ہی ہیں نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ دجال کی آمد سے جو قبل تین سال ہوں گے وہ تین سال اقتصادی اعتبار سے انتہائی تنگی کے سال ہوں گے فرمایا کہ تحبس السوا فلوس قطرہ رہا بلا نبھاتے ان تین سالوں میں سے پہلے سال میں زمین آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی ایک تہائی فصل روک لے گی دوسرے سال میں آسمان اپنی دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی دو تہائی فصل روک لے گی اور تیسرے سال آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا جبکہ زمین اپنی پوری فصل یہ پھل اور یہ سبزیاں اور دانے اور اناج یہ سب روک لے گی اور ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا یہ تین سال دجال کی آمد سے قبل اور اس کا ظہور بھی اعلی جہل الناس ہوگا لوگوں کی جہالت عام ہوگی اور یہ اقتصادی مار الگ اور دجال جب آئے گا تو وہ اشاروں سے بارشیں برسائے گا اشاروں سے فصلیں اگائے گا اور ایک عجیب ایک اس کے ساتھ اقتصادی طاقت ہوگی لوگوں کے امتحان کے لیے تو یہ فتنہ مال کا فتنہ دجال کی ایک کڑی کیوں ہے وہ فتنہ مال لے کر آئے گا اور یوں بندوں کا امتحان ایسا ہوگا اور اتنے بندے اس میں ناکام ہوں گے حالانکہ ناکامی کی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ پیغمب اللہ کا فرمان ہے کہ دجال کی دو علامتیں نوٹ کر لو ایک وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا دوسرا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا تو یہ دو چیزیں کسی استدلال کی محتاج نہیں ہیں کسی مناقشے کی محتاج نہیں ہیں یہ تو سامنے دکھائی دے رہی ہیں ایک آنکھ سے کانا سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا لیکن پھر بھی زیادہ لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچ سکیں گے یہ فتنہ مال مال کی قوت اقتصادی طاقت جو دجال لے کر آئے گا اور اس چیز کا استغلال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور لوگ اس کے حلقے میں شامل ہوں گے تو پھر کیوں ہم اس مال کی ہرس لے کر بیٹھے جو سراسر ہمارے لیے ایک ابتدح ہے اور جو, جو ہرس بڑھے گی تو, تو یہ چیز علامات قیامت میں داخل ہوتی جائے گی اور پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی علامتوں میں ذکر کیا ہے کہ مال کا قصب اور مال کا خرچ اور مال کی محبت یہ سارے امور اور مال کے تعلق سے فخر و مباحت ان سارے امور کو علامت قیامت میں شمار کیا گیا حدیث جبریل جس نے ہمارے سامنے دین اسلام کے قواعد بیان کیے اس میں جبریل حمیم کا ایک سوال یہ تھا بتائیے قیامت کب آئے گی مت سائد یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ اس قیامت کا علم جتنا تجھے ہے مجھے اس سے زیادہ نہیں ہے تو جمیل امین نے سوال کیا وہ آخر نے ماراتا تو پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیوں کی نشاندہی کی ان طلد العمد الربت ہے وہ انترل حفاظ العورات ہے وہ انترل حفاظ العورات رعاشا یہ تفاول فل بنیاں کہ قیامت کی علامتی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکم کو جنے اشارہ لونڈیوں کی کثرت کی طرف اور یہ بھی ایک مالی کثرت کی بنیاد ہے حتیٰ کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس لونڈی کی ظاہر ہے کہ مالک نہیں ہوگی کیونکہ جس عمل کے نتیجے سے وہ اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ لونڈی کا سردار اور لونڈی کا آقا ہے تو کثرت مال کی ایک نشان دہی گی اور دوسری چیز آپ نے اشاعت فرمائی کہ تم دیکھو گے بکریوں کے چرواہے بکریوں کے چرواہے اور ننگے پاؤں گھومنے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے تو ان کے فخر و مباحت کا سبب جو ہے وہ دنیا کا مال ہوگا ان اکرمکن ان دلہ اطقاکن جو اللہ کے نزدیک تقریم کی اثاث ہے اور وہ تقوار پرہیزگاری ہے وہ تعلق باللہ ہے اس کو فراموش کر دیں گے اور یہ بلند و بالا عمارتیں یہ ان کا فخر و مباحت کا سبب بن جائے گا حتیہ کہ بعض لوگوں کا یہ فخر مساجد کے ساتھ بھی مربوط ہوگا رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ لات حت یا تباہ في المساجد اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ لوگ مساجد میں فخر کریں گے کہ میری مسجد کا مینار سب سے اونچا ہے اور میری مسجد میں زیادہ مرمہ سازی ہے اور فلاں کی مسجد میں کم ہے ان چیزوں کو ذکر کر کے مساجد جو عبادت کے مرکز ہیں جہاں سادگی مت لوگ ہے لوگ اس میں فخر کریں گے تو یہ فخر بھی اسی مال کی احساس پر اور مال کی محبت کی احساس پر ہے اور یہ چیزیں قیامت کے بقوق کی خبر دیں گی نبی اسلام کی ایک حدیث مجھے بتایا گیا کہ وقت میرا بہت ہی کم ہے تو میں سارے محسوس چھوڑ کر ایک حدیث صرف آپ کو سناؤں گا اور اپنی بات سمیٹوں گا اس حدیث کے راوی عابس الغفاری رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث امام تبرانے لائے ہیں اپنی کبیر میں موجم کبیر میں اور اس کی صنعت بھی صحیح رسول اللہ سب نے احساس فرمایا کہ بادر بال اعمال ستن چھ چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے عمل کر لو قبل اس کے, کے چھ چیزیں آئیں اور پیدا ہوں تم عمل کر لو وہ چھ چیزیں کیا ہیں ایک امارت صفحا بے وقوفوں کی عمارت ان کی حکومت کہ بے وقوف تم پر حاکم ہو جن کی کوئی رائے نہیں اور جن کے پاس کوئی شرع تعقل اور تدبر اور تفکر کی اساس نہیں نبیر اسلام کی ایک اور حدیث ہے آپ نے قیامت کی علامت میں اس چیز کو ذکر کیا کہ لا تقوم سا تو حت یقون الناس دنیا لوکا ابن میں بالکل یہی الفاظ اور اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کا اقتدار ایک ایسے شخص کو نہ مل جائے جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا یہ الفاظ ہے نبی اسلام کے کمینہ ابن کمینہ تو عمارت و فرما یہ وقت آنے سے پہلے عمل کر لو ورنہ ایسے کی حکومتیں جب تم پر مسلط ہوں گی فتنوں کی جلغار فتنوں کی بہت بد امنی اور سلامتی ختم ہو جائے گی اور عبادت کے مواقع ختم ہو جائیں گے ابھی کل ایک بھائی نے بتایا گھر سے نیچے نکلے نماز کے لیے کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا کہ گھر سے مت نکلو نماز پڑھنے مت جاؤ تو بعد رو بلا ہمارے ستر ان چھ چیزوں کے ظہور سے قبل عمل کر لو خوب عمل کر لو نمبر ایک نمبر دو بکفر تشر تھا اس کا ایک معنی زیادہ پولیس زیادہ پولیس کا معنی کیا ہے زیادہ جرائم جب جرائم زیادہ ہوں گے تو اس کے سدے کے لیے زیادہ پولیس ہوگی دیکھنا میری عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ جس نے کیسر اور کس کی کمر توڑ دی تو کیسر کے سرکاری لوگ کچھ سلطنت روما کے مدینہ آئے کہ دیکھیں اس فاتح کیسر کی شان کیا ہے مدینہ پہنچے پوچھا عمر کہاں ہے امیر المومنین کہاں ہے اتفاق سے وہیں ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اکیلے نہ کوئی چوکی دار ہے نہ کوئی پہرے دار ہے نہ کوئی محافظ ہے آج تو ایک حاکم حرکت کرتا ہے تو تقریباً دس ہزار پولیس حرکت میں آتی یہ کثرت تو شروع تھا ان نا اہلوں کے بنا پر امیر المومنین نیند تنہ تنہا سو رہے ہیں آج ہی دنیا کے فاتح تو فرمایا کثرت شروع تھا اس کا ایک مانا یہ بھی ہے کہ زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو سلاطین کے دروازوں پر اور تاجروں اور مالداروں کے اڈوں پر اور ان کی دکانوں اور ان کے دفتروں کے چکر لگائیں گے گھومیں پھریں گے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے اور تیسرا بیع حکم کہ ایسے قاضی اور جج پیدا ہوں گے جو اپنے فیصلوں کو بیچیں گے یعنی نہیں رشوت کا بازار گرم ہوگا رشوت کا بازار گرم ہوگا وکیل جھوٹ پر جھوٹ بولیں گے صرف وہ کیس لینے کے لیے اور پیسہ کھڑا کرنے کے لیے اور جج انصاف بیچیں گے رشوت لینے کے لیے بے حکم فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب ایسے جج پیدا ہو جائیں گے جن کے فیصلے ظلم پر مبنی ہوں گے رشوت پر مبنی ہوں گے تو کیا خیر و برکت ہوگی یہ آسمان و زمین کا توازن تو عدل پر قائم ہے عدل پر قائم اور جب معاملہ ظلم کو پہنچے گا اور یہ نوبت آ جائے گی عدالتوں کی تو فرمایا پھر کیا تمہاری حالت ہوگی اور کیا تمہاری کیفیت ہوگی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تم عبادت کر لو اور عمل سالح کر لو اور کیا ہے اور فرمایا کہ قطلیت الرحم قطلیت قطع قتل رحمی قطع رحمی یہ نامہ میں سے کہ جب دیکھو گے ہر گھر میں تقریباً رشتے میں ایک فساد بپا ہو چکے اور قطار احمدی کی مثالیں آپ سنیں گے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور ایک چیز کیا نشون یہ تحقیق قرآن عامر ایک نسل پیدا ہوگی ایک نئی نسل ایک نوجوانوں کی ٹیم جو قرآن کو باجا بنائے گی گانے کی چیز قرآن کو گانے کی چیز بنائے گی یقدمون احدہم اور لوگ ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کریں گے آگے بڑھائیں گے لکھا یوگنیا ہوں تاکہ ان کو گا گا کر وہ سنائے تاکہ وہ گائے اور گا گا کر سنائے وہ ان کا نا اقل ہم فکن حالانکہ وہ علمی اعتبار سے انتہائی کم ہوگا کوئی اس کا مقام نہیں ہوگا مگر اس کو آگے کیا جائے گا اس کو بڑھایا جائے گا اور صرف اس کا گانا سننے کے لیے فرما کہ جب اس قسم کے جو وہ نوجوان تم دیکھو اس قسم کے افراد دیکھو تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے تو یہ وہ علامتیں ہیں جو اپنے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان سب کی احساس حب دنیا ان سب کی احساس حب دنیا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے یہ دنیا کے ہر اس کی بنیاد ہے اور پیغمب علیہ السلام کی کئی احادیث میں اب وہ نصوص پڑھنے کا وقت نہیں اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تجارتوں میں شریک ہوں گی دیکھ لو اب تفصیل اور بحث کی گنجائش نہیں اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی کہ لوگ ایک چیز کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے شراب کا نام شربت اور نبیز اس کو حلال کر لیں گے اور رشوت ہدیہ بن جائے گی اور حلال ہو جائے گی لوگ اس کو ہلال نام تبدیل کر کے حلال کریں گے رشوت ہدیا بن کے حلال ہو جائے گی نان تبدیل کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے تو علامات قیامت میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی میں غور و فکر کریں دنیا کے ساتھ تعلق ہو ایک واجبی تعلق فتنوں کا دور ہے اطلاعات کا دور ہے اقبا بن عامر نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ نجات کیا ہے تو رسول اللہ صاحب نے شاد فرمایا تھا عمل کا لائی کا لسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا باب کی کے اللہ خطیت اور پھر تم اپنے گناہوں پر رونے بیٹھ جاؤ اپنے گناہوں پر رونے بیٹھ جاؤ اور بل یس آ اور زیادہ کوشش یہ کرو کہ تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی ہو یہ ایک آفیت ایک آفیت کا مقام ہے اپنے گھر میں زیادہ محصور ہو جاؤ اور ایک جو ایک واجبی تعلق باہر ہے لوگوں کے ساتھ اہل دنیا کے ساتھ دنیاوی امور کے ساتھ وہ ضرور انجام دو لیکن زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اور خلبت میں غور و فکر کرتے ہوئے اور اس کا ایک اہم فائدہ یہ کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھتے ہوئے تاکہ ان کی تربیت کر سکو اور یہی تمہاری وہ ذمہ داری ہے جس کے تعلق سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی بجائے فقر کی زندگی کو ترجیح دی رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ سمایا ما حب اللہ عہد اللہ صاحبہ میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ عہد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے نہیں چاہتا حالانکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا آپ چاہیں تو یہ پہاڑ آپ کے ساتھ گھومے پھریں سونے کے بن کے اور چاندی کے بن کے مگر آپ نے مجھے یہ چاہت ہی نہیں مجھے یہ پسند ہی نہیں اور اگر ایسا کبھی ہو بھی گیا تو میں یہ سارا سونا تین دن کے اندر اندر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں گا ہاں ایک دینار دو دینار مجھے پتا ہو میرا کوئی بھائی کوئی ساتھی مخرو ہے اور یہاں موجود نہیں تو اس کے دو دنار سنبھال کے رکھ لوں گا جب وہ آئے تو اس کو دو تاکہ اپنا وہ قرضہ ادا کر لے پیارے پیغمبر کی زندگی آپ کی معیشت کوئی سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کی معیشت نہیں تھی بلکہ فقر آپ کو پسند تھا اور جس قدر فقر ہوگا اس قدر حساب و کتاب میں کمی ہوگی اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے اطلاع تو فر جنت فرعیت اکثر اہل الفقرات بطلاۃ اکثر اخسر اہلساد میں نے جنت دیکھی جنت نے فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے جہنم دیکھی جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے تو یہ سب فقر کے فضائل ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر دنیا کی فکر کریں اور یہ حرص اور تما اپنے اندر لے کر بیٹھیں اور اپنی آخرت کے معاملے کو فراموش کر دیں انتہائی خطرناک ہے انتہائی خطرناک اللہ کو متقات اور حتیٰۃم المقابر اس قفرت مال کی طلب نے تمہیں ایسا کاخل کیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے فرمان ہے رسود العصم کا لو خان البن آدم وادی لطح صالف بڑا آدم اراد ابن آدم کا معاملہ کیا ہے اسے اگر سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں تو کناد کے بجائے وہ کیا کرے گا تیسری وادی کے حصول کی فکر کرے گا تیسری وادی حالانکہ زندگی میں کناد ہونی چاہیے کناد ہونی چاہیے اس امت میں ایک دور آئے گا علیہ اسلام کا دور مال ہوگا مگر قناعت کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے میرا اس پر ایمان ہے کہ ایک انار ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا برکت بھی ہر قناعت بھی اسی انار کا چھلکا اس خاندان کا خیمہ بن سکے گا برکت بھی ہر کناد بھی ہے مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان کو دو وادیاں سونے کی مل گئی اور وہ صبر و شکر کی بجائے جو ہے وہ تیسری وادی کے حصول کی کوشش کرے دو انڈسٹریاں لگ چکی ہیں تیسری بھی ہونی چاہیے اور پھر یہ کثرت فرمایا کہ یہ تم کو اتنا غافل کر دے گی کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اچانک یہ موت اپنے پنجے تمہارے سینے میں گاڑ دے گی رسول اللہ سب نے فرمایا بلا یم لو ابن آدم الاد ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی قبر میں پہنچ جائے گا اور یہ مٹی اس کا پیٹ بھرے گی یہ دنیا کا مال اور یہ اسباب اس کا پیٹ نہیں بھر سکت یہ ہرس ہے تو یہ ہرس انتہائی خطرناک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امور آخرت کی طرف توجہ دیں دنیا کے میں مشاغل میں ضرور ہماری نظر ہو ہماری نگاہ ہو اصلاح کا کام کریں تکسم بھی ہو ایک واجبی حد تک لیکن زیادہ کیا ہو زیادہ تعلق باللہ ہو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا تو ایک دار فانی ہے اور یہ عمر انتہائی تھوڑی ہے ساٹھ سال کی ستر سال کی اسی سال کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے مگر آخر دارے باقی ہے ہمیشہ قائم رہنے والی وہاں اگر خسارے کا معاملہ ہو گیا تو بہت ہی خطرناک ہوگا اور پیغمب علیہ السلام کا فرمان ہے المخرون حمل مخلون زیادہ مال و دورت والے دنیا کی قیامت کے دن انتہائی قہد کا شکار ہوں گے اور ایک حدیث میں اکثر ان کے الفاظ ہیں بڑے گھاٹے میں ہوں گے بڑے خسارے میں ہوں گے پیغمبر السلام کی حدیث ہے دو انسانوں کو اکٹھا جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا ایک دنیا میں مالدار تھا دوسرا فقیر تھا دونوں جا رہے ہیں بخوشی ہی جا رہے ہیں جو فقیر ہے جنت میں داخل ہو جائے گا اور مالدار کو روک لیا جائے گا اب وہ جنت میں داخل ہونے والا اپنے دوست کو تلاش کر رہا ہے اور وہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا اور وہ کب جنت میں داخل ہوا تقریباً پانچ سو سال کے بعد پانچ سو سال کے بعد جنت میں داخل ہوا اور اس فقیر بھائی نے پوچھا تم کہاں تھے وہ جواب دے, جواب دے گا کہ حبیز تو پایا تھا محبسن کڑی ہنفیہ تمہیں داخل کر دیا گیا مجھے روک لیا گیا اور بڑا برا روکا گیا مجھے ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا اس قدر پسینہ بہا کہ سو اونٹ اگر اس پسینے پر وارد ہوتے تو سارے کے سارے سیراب ہو کر لوٹتے اور اتنے عرصے کے بعد اس کی باری آئی تو یہ غور کریں اور توازن کریں موازنہ کریں کہ کیا معاملہ ہے لیکن پیغمبر اسلم جہاں فرمایا کہ زیادہ سرمایہ دار قیامت کن خسارے میں ہوں گے اور قلت کا شکار ہوں گے اور کا شکار ہوں گے فرمایا کہ سوائے اس سرمایہ دار کے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے جو اس طرح کرے یہ یعنی مال کو لوٹا دے لوٹا دے راہ حق میں اور اس مال کا حق ادا کرے تو یہ مال اس کے لیے بہت زیادہ آفیت اور کامیابی کا سبب بن جائے گا اس ماں نے رضی اللہ عنہ تقریباً سات مواقع پر ان کو پیغمبر اسلام نے جنت کی بشارت دی انفاق مال کی بنا پر تو اس کا حق ادا ہو تو حض جو ہے یہ علامات قیامت میں سے اور انتہائی ہمارے لیے گھاٹے اور نقصان کا سودا بن سکتا ہے ہم دنیا میں اپنے اعمال میں اور آخرت اور دنیا کے اعمال میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کریں اور دنیا کے ساتھ وہ تعلق ہو جو واقعی واجبی تعلق ہو جیسا اللہ کے بیگمبر وسلم کی سیرت سے اور سرف صالحین کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے اور اصل محنت آخرت کے حصول کے لیے ہو اصل محنت اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی شکل میں ہو اور تقوا کی صورت میں ہو اللہ تعالی ہمیں توفیق تفرما دے اکول اقولی حاضر